وقیل الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقال قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابروہی حميد مجيد الحمد للہ آج بیس دسمبر 2014 چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو پچپن میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور سات کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم آلریڈی دو ہفتے سے گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو تین اور مسئلہ نمبر ایک سو چار اے کے نام سے تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے رزق کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ہم تقدیر کے کانٹیکس میں آٹھ موضوعات کو ڈسکس کریں گے جن میں سے تین ٹاپکس پچھلی دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں اور ان کے تحت ہم نے سولہ ریفرنسز قرآن پاک کے کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کیے تھے آج انشاءاللہ تعالی اگلے چار ٹاپک ڈسکس کریں گے اور تقریباً اکیس کے قریب ریفرنسز آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو باقی بچ جانے والے تیرہ ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے یہ ٹوٹل انشاءاللہ 50 پچاس بن جائیں گے ریفرنسز اور بھائیو یہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہیں اللٹاپ ایٹرنڈم نہیں ہے تاکہ ہمیں یہ سارا موضوع سمجھ آ جائے کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور انشاءاللہ شاء ہماری یہ جو بھی گفتگو بنے گی سارے لیکچر ملا کے چھ سات گھنٹے کی یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ویڈیو بک انشاءاللہ شاء آج ٹاپک نمبر چار سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کے پیج پہ جو ریفرنس نمبر سترہ ہے اس سے انشاء شروع کریں گے شہید الجین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ٹاپک نمبر فور اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے یہ ہے ٹاپک اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم یہ آیات شروع کریں گے ریفرنس نمبر سترہ پہلے سولہ ریفرنسز پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو چکے آج سترہ نمبر صورت الدہر کی آیت نمبر ایک سے لے کر تین تک یہ بڑی ڈسائسو آیات ہے اس کانٹیکس میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حق کو قبول کرنے کا اور باطل کو رد کرنے کا حل اتا انسان من لم انسان پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شہنا نہ تھا یعنی انسان کا وجود ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا عدم مال سے وجود میں لے کر آیا کریشن ایکس نہیں لو جسے کہا جاتا ہے تو انسان پہ وہ وقت بھی گزرا ہے جب یہ کوئی شے نہ تھا انا فلک نل من امن نطفتن امشا جن بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملی جلی منی کے ساتھ یعنی مرد اور عورت کے اس ازدواجی تعلق کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس لیے نب ہی فجان نہ ہُو بصیر تاکہ ہم اسے آزمائے اور ہم نے اسے سننے کی صلاحیت بھی دی اور دیکھنے کی صلاحیت بھی دی سمی اور بصیر بنایا لیکن یہ از سمی اور البصیر نہیں ہے از سمی اور البصیر اللہ تعالی کے ساتھ خاص اور یہ ہے سمیع اور بصیر ان نا ہدئی بے شک ہم نے راستہ بالکل واضح کر دیا ہے اما شاہ کے رواں اما کپورا اب انسان تیری مرضی ہے چاہے تو ہماری شکر گزاری کی روش اختیار کر چاہے ہماری ناشکری کر ہم نے یہ آپشن دونوں تیرے سامنے رکھ دیے ہیں چاہے حق کے اوپر چل چاہے بادل کے اوپر تو یہ بڑی ڈسائسو آیت ہے جبریہ کے قدر کے لیے جبریہ کے نظریے کے لیے جو کہ قدریا کے مقابلے پر دوسری اسٹیم پر نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے حق اور باطل کو قبول کرنے کا اگلا ریفرنس نمبر اٹھارہ سورت النکبود کی آئٹ نمبر سکسٹی نائن آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے لیکن کوشش شرط ہے کک انسان نے خود مارنی ہے پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے ٹریک پہ چڑھا دے گا لیکن انیشل کوشش انسان نے خود کر لی ہے کیونکہ ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو دیں گے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اسی کو ملیں گی جو خود کوشش بھی کرے گا جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے یعنی ہر رخ سے ہدایت اس کی طرف آ جائے گی خود ایک فیصلے کی ضرورت ہے وہ ان اللہ علامہ المحسنین اور بے شک اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نیکوکاروں کے ساتھ جو خود نیک بننا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اللہ کی سپورٹ ان کے لیے ہوگی یعنی شیطان ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کر یا کوئی اور حالات و باقیات انسان کو حق کے راستے سے نہیں ہٹائیں گے ازمائش الگ چیز ہے وہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے اس کانٹیکس میں ایک صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے امپورٹینٹ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں پہلی حدیث ہے نائنٹی تھری نمبر حدیث مقدمے کے بعد اس کا نمبر نائنٹی تھری آتا ہے اور مشکل المساب میں بھی پہلی حدیث یہی ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی مقدمے کے بعد نائنٹی تھری نمبر کتاب المان میں یہی ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ سعید اللہ جبریسلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم یقین کر لو اللہ کی ذات پر نمبر ایک نمبر دو اس کے فرشتوں پر نمبر تین اس کی کتابوں پر نمبر چار اس کے رسولوں پر جو ہم وہ کہتے بھی ہیں محمد رسول و قطبی یہ سارے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ویسے وہ کوئی حادیث میں اس طرح نہیں آئے کہ اس کو وہ رٹا مارنا ہے بس یہ عقائد ہے ہمارے جو ہمیں سکھائے گئے نمبر پانچ قیامت کے دن پر ایمان جی اٹھنے پر اور نمبر 6 تقدیر میں خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ایمان لے کر یہ حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت سنائی صحیح مسلم میں ہی ساتھ آتا ہے جب دو تابعین ان کے پاس حاضر ہوئے حج کے موقع پر اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدریہ ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے یہ خبر دے دو کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے اور اللہ کی قسم اگر یہ عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ یہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اور ظاہر اس میں تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ایک سینس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکلیف آتی ہیں اور ازائش بھی آتی ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا مِن الْخَوْفِ پوری آئے اور ایک اس اعتبار سے چاہے کوئی انسان نیک کام کرے یا برا کام کرے اس کی جو پوٹینشل قوت انسان کو ملی ہے وہ کس نے دی ہے اللہ نے انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کوئی آزاد نہیں ہے اسی لیے ہمیں یہ وظیفہ سکھایا گیا بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا اللہ باللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ کوئی شخص ٹوٹلی اپنے اوپر رلائی کر لے بلکہ انسان کوشش خود کرے اور پھر اپنے نیک امال کو اللہ کی طرف منسوخ کرے اور برے اعمال کو اپنے غلطیوں کی کبال سمجھے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے صحیح مسلم سے انشاءاللہ وہ تو اس صحیح مسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ تقدیر پر ایمال لانا یہ ضروری ہے ایک اور حدیث جو اب چونکہ یہ قدریہ کو رد کرتی تھی اس ایکسٹریم پہ جانے سے روکتی تھی اب اسی کے سائملٹینیس کنٹرال جو جبریاں ہیں جو کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ہونا ہے انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا ان کے رد کے لیے حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار چار سو چھتیس اور صحیح مسلم میں تین سو پچیس نمبر حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں پہلے وہ مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کافر و مشرق تھے زمانے جہلیت میں بھی ہم نیک امال کیا کرتے تھے اللہ کی راب میں صدقہ کیا کرتے تھے سیلا رحمی کیا کرتے تھے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے اس وقت جو ہم نیکیاں کیا کرتے تھے کیا ہمیں زمانے جاہلیت اور کفر کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب اشار فرمایا فرمایا اسلمتا علامہ صلف من خیر تجھے جو اسلام کی دولت ملی ہے وہ انہی نیک امال کے سبب ہی تو ملی ہے یعنی تُو اس وقت اچھے امال کرتا تھا اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے امام کی دولت سے سرفراز کروایا اس سے ہی بات پتہ جلی کہ انسان ارن کرتا ہے چیزوں کو الحمدللہ پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں بخاری میں تو حدیث یہاں تک کہ مسلم میں آگے بھی چلتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام امال جو زمانے جہالیت میں اچھے امال کیا کرتا تھا میں اسلام میں بھی انہی امال کو اسی طریقے سے جاری رکھوں گا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان اگر حق کا راستہ اختیار کرے اور باطل کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی اچھے کام کرتا تھا تو یہ نہیں کہ وہ سارے خراب ہو گئے وہ امال اسی طریقے سے اب یہاں بھی کرنے ہیں جو اچھے اعمال ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہوں ریفرنس نمبر انیس النجم کی آیت نمبر انتالیس یہ بڑی مشہور آیت ہے وہ اللہ إِلَّا انسان اللہ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر کوئی حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ کھول دے گا اور اگر کوئی باطل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے باطل کا راستہ آسان ہو جائے گا اس حوالے سے وہ حدیث بڑی مشہور حدیث جو میں اکثر سناتا ہوں ان وہ تمام لیکچر میں چلے گی تقدیر کے صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں تقدیر والے چپٹر میں اخری حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 51 احادیث تقدیر کے چپٹر میں امام مسلم لے کر ائے اور صحیح بخاری میں 26 احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب القدر تقدیر والے چپٹر میں اخری حدیث ہے جو سارے ایشو کو کنکلوڈ کر دیتی ہے۔ انٹرنیشنل امی کے مطابق صحیح مسلم میں 6774 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے جو مضبوط مومن ہے چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو صحت کے اعتبار سے ذرا یہ دو چیزیں تو چاہیے نا انسان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ضعیف سے زیادہ محبوب ہے لیکن دونوں میں ہی خیر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی ہے کوئی اس کا اسٹیٹس کم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ازمائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں ہی میں خیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ریہ ما تاخ پوری ہرس کر ہر اس شے کی تلاش میں جو تجھے نفع دے اس میں آپ نے دین اور دنیا کی بات نہیں کی جو بھی نفع دینے والی چیز ہے چاہے دنیا کی ہے چاہے دین کی ہے ذہر شریف کے دائرے میں وط تعین لیکن اللہ سے مدد بھی ساتھ مانگتے رہنا صرف اپنی کوشش پر نہیں ولاج اور دیکھنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا یعنی تیاری کی کوئی نہیں پیپروں میں اور خالی پیپر دے اور کہتے ہیں اللہ پات کر دے انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دے انشاءاللہ ضرور اس کو بجلی لگے گی کیونکہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی تو آپ صلی اللہ وس ٹائم اللہ کی مدد طلب کرنا ولاج اور دیکھنا سستی اور کاہلی بالکل نہ کرنا شی ان شی ان اور اگر اس کے باوجود کوئی تکلیف تجھ پر آ جائے پوری کوشش کی تھی جیسا کہ سیدنا علی کا اول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے یعنی پوری کوشش کی اس کے باوجود میرے حالات میری فیور میں نہ آئے تو اس سے اللہ کو پہچانا تو پھر بھی تجھے کو مصیبت آ جائے تو یہ ہرگز نہ کہنا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا کاش کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے یعنی پوری کوشش کی اب اللہ پر توکل کریں کہ جو اللہ کی مرضی یہ اللہ کی طرف سے انداز ہی و انا اللہ راج ہوں کسی نے پوری کوشش کی کسی کا بیٹا بیمار تھا علاج کروایا اس کے باوجود کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہی اس میں تھی زندگی اور موت اس کی جو لینتھ اللہ نے مقرر کی ہے انسان کی زندگی کی یہ تقدیر سے ہے یہ چینج نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی آیات اس حوالے سے ریفرنس نمبر بیس سورہ بری کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس منکانہ یرید العلا جو کوئی طلبگار ہو جلدی کا دنیا کی زندگی کا اجلنا لہو فی ہا مانشا من تو ہم اسے دینے میں بھی جلدی کریں گے لیکن دیں گے اتنا ہی جتنا ہماری مرضی ہوگی اگر کوئی صرف دنیا طلب کرتا ہے سما جالنا لہو جہنم لیکن پھر جہنم اس کا مقدر کر دیں گے جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی جس مظم محمد خورا اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا دھکے دیتے ہوئے مزمت زدہ پنجابی کہنا ہے میڑے مار دو آیا چل انگی تھی منگا تھا نا دنیا تب گئی ہوں آخرت چیز کوئی جنت نہیں تیرے آسنے لیکن ساتھ ہی سائملٹینس کا ٹراس و من ارا دل اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کر لے اور صرف ارادہ نہیں وسالہ سایہ اور آخرت کے لیے کوشش کرے اور ایسی کوشش سا جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے صرف ڈم ٹماؤ کاؤں نہیں کوشش کرنے کا حق ہے ایسی کوشش کرے وہ مکمند اور وہ ہو بھی مکمن ایمان والا ہو ایمان والے کوئی نفا ہونا ہے نا فلا اکا کانا سکم مشکورا تو پھر ایسے ہی شخص کی کوشش قیامت والے دن ٹھکانے لگے گی اللہ اس کی قدر کرے گا اگلا ریفرنس نمبر اکیس سورت شورا سورہ شورا کی اشورا کی آیت نمبر بیس من کانا یورید ہرسل آ جو کوئی ہم سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نزیز لہوفی ہر ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے اللہ بن کان یورید ہر سنیا اور جو صرف دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نی منہا ہم دنیا میں سے اسے دے تو دیں گے وہ ماں لہوفی آخرت بن نسیب لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی دین اور دنیا دونوں چیزیں اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے اور وہ اگلا ریفرنس ہے بائیس نمبر جس میں سکھا بھی دیا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 201 دو سو اور دو سو ایک دو سو ایک اور دو سو دو تین دو سو سے لے کے دو سو دو زبردست دنیا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے دنیا ہی میں عطا کر دے وہ ماں لو فل آخرت تو ایسے لوگوں کے لیے آفرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ من ہماتینا پھر دنیا حسنت ہوں وہ فل آخرت حسنت ہوں وقینہ آداب نار اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اولا کل نسیبم مما کسبو ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان عمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے یعنی امال پھر بھی, بھی کرنے پڑیں گے خالی دعا سے کام نہیں چلے گا یہ سا سا کلیئر کیا خالی دعا مانی کام چلنا اولا کل نسی بم مما کسبو جو انہوں نے کمایا ہے جو امال کیے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ لہ سری حساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے کیا مانگنی ہے ربنا آتینا فل دنیا حسنا وفل آخر وکینا اس کانٹیکس میں میں آپ کو چار حدیث ہیں اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں امام تازہ کرنے والی اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی یہ بھی جبریا کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے رد میں ہے بھائیوں مجھے بتاؤ اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد اٹھارہ اذکار کرتے ہیں صبح شام کے چھبیس ستائیس اذکار کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا دعا کی قبولیت نہیں ہونی اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے تو پھر دعا کا تو کنسپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا یعنی اسلام میں اب دعا ہو عبادہ جو کہا گیا جامعہ ترم میں صحیح حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی دعا مانگو ادعونی استجب نہیں اس میں میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کرنے والا ہوں یہ سارا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبری کو صحیح مان لیں جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا نہیں دعا کا کانسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں مسئلہ نمبر 82 ہے میرا دعا کی اہمیت کے اوپر سنت اذکار کے اوپر اسمائے اعظم کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہے جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو دیکھ سکتا ہے یہاں پر میں چار احادیث اس کانٹیکس میں بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث ہے بخاری میں 639 تین سو انانوے مسلم میں چھ آٹھ سو چالیس عرص ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے اللہ ربنا آتی نا پھر دنیا ہنسنا پھر آپ وکینا عذاب بندہ تشہوز میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی سال لگا لیتے تھے تو یہ احدیث سے ثابت ہے اللہ مربانہ آتی نا پھر دنیا بفل آخرت حسنت وکین عذابار اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وکین آزابار دو ذر کے عذاب سے ہمیں مچال اس میں جو کولویو نے ایڈ کر دیا وکین عذاب القبری وکین عذاب الحشری یہ بالکل فیبریکیشن ہے قرآن میں بھی دعا یہی ہے حدیث میں بھی یہی ہے اور ان کو پتا نہیں ہے بہاری اور مسلم کی بتفکن حدیث ہے جس کا مقوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے قبر بھی آخرت میں داخل ہے یہ بڑی جامع دعا ہے ربانہ آتی نہ پھر دنیا ہسنا و فل حسنا تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ذات کرنے ہیں بخاری میں پانچ ہزار نو سو مسلم میں چھ ہزار پانچ سو چوبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے اب اگر یہ تقدیر کے ہی معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ سلا رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اب دیکھ لیں حقوق کی بات کی کتنی امپورٹینس ہے یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے روزے رکھے وہ اپنی جگہ سلا رحمی کرے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراقی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا اس سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال لے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے جیسے امام نبوی کی عمر صرف پینتالیس سال ہوئی ہے لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ سو سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ آٹھ نو سو سال پہلے کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں اللہ نے روز بنا دی ہے وہ تو جنرل رول ہے تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم میں میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کرنے والا ہوں وَإذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن فل یس تجیب یدون لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے پھر وہ کامیاب ہوں گے مانوئے ٹریفک نہیں ہے دودھ پینے والا مجنون نہیں اللہ کو ریسپانس کرنے والا انسان اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا تیسری حدیث صحیح مسلم کی زبردست حدیث چھ ہزار آٹھ سو پینتیس اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ممالک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں گوشت پوش تقریباً ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے آئے صحیح مسلم 6835 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھاپ لیا آپ نے فرمایا ہو، تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے راجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحا اللہ اللہ پاک ہے اور یہ تو دعا کر رہا ہے کیا برداشت کرنے کی تیرے میں ہمت ہے اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تُو دعا کرتا ربنا آتینا فی آتنا وفی اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا اس کی صحت لوٹ تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آورت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو تین طلاقیں دینی پڑیں گی تو ان کا بھی رد آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی فنیٹکس نہ بنو زبردست حدیث اچھا ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو انتالیس کے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اس ٹاپک پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے لیکن جتنی یہ میں حدیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکلیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ خاتمہ بالخیر فرماتا ہے اللہ من رحیتا ہوں منع علی اسلام جو ہم دعا کرتے ہیں ومن توفیتہ منا فو علی ایمان اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیں سلا رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں دعا کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں اب آخری حدیث کسی کانٹیکسٹ میں چوتھی سے ہی مسلم میں سات ہزار پانچ سو پندرہ یہ بھی زبردست حدیث ہے اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بدوا مت کرو مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بس آج بھی ایک سریت کا ایسی پہ ہے لوگوں نے اپنی بھینسیں گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لانت کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا مت دو صحیح مسلم 7515 کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ طرف سے خیر مانگنی چاہیے رب بنا آتی فی دنیا وفل آخرت حسنت نام اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی ربنا حبلانا دینا ذرا قرطقینا امام ا اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیلیوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہزگار لوگوں کا امام بنا ہماری اولاد میں سب پرہزگار لوگ ہوں سرت الفرقان میں یہ دعا ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورحب عنی سعیل میں رب حما کما ربا یعنی سغیرہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں تھا سورہ ابراہیم میں آیا رب جانوی مقیم سلادی ضروری ربنا و تقبل دعا ربنا نب لی والی واریدیا وین یوم یقوم الحساب تو یہ دعائیں مانگے بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے تو یہ جو حدیث تھی یہ جتنی حدیث ہیں اس نے جبریہ کا بھی رد کر دیا اور قدریہ کا بھی کر دیا جو کہتے ہیں تقدیر قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے سب کچھ اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ربوٹ کی طرح بس معذ اللہ استعمال کر رہا ہے ہم سے برائیاں کرواتا ہے تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہیں دونوں کا رد ان احادیث میں الحمد ہو چکا پانچواں ٹاپک شیطان کا انسان پہ کوئی زور نہیں چل سکتا وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے اس پہ تو بہت آیات تھی میں نے صرف دو مقامات پرانے پاک سے لیے ہیں کسی کو شوق ہو تو اس پہ تقریباً میری دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اللہ انسان اور شیطان تو آج میں ان میں سے ہی دو ریفرنس صرف یہاں پہ ڈسکس کروں گا آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر 23 ہے سورت الراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام <سؤال> کی دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت سے یگو یم ل... زیما لباس لباسما اور ان کا لباس جو جنتی لباس تھا اس کی پاداش میں اتروا لیا گیا لی یا ہما ساکہ ان کی شرم گاہیں ان پر کھل جائیں اندو یاراکم ہوا و بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے لشکر بھی تمہیں دیکھتے ہیں من لَو لَا اس جگہ سے جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے اندرا جاننا شیاقرین اولیا ابلینہ لا یؤمنون بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ہے پشت بنا بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو خود ایمان نہیں لے کر آتے جو خود حق کو قبول نہیں کرتے پھر شیطان ہی ان کا ساتھی بنے گا سورت الحل کی آیت نمبر سو میں آیا کہ شیاتین جو ہیں وہ رب سے شرک کرنے والوں پر اترتے ہیں جو رب کے صحیح بندے ہیں ان کی تو اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے سورج زخر میں آیا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے اللہ تعالی اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے یہ اللہ تعالی کا آپ سمجھ لیں ڈیوائن ایک ڈیسیجن ہے کہ کوئی یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا یہ فزیکل فنومیا آف نیچر ہے جس طرح اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مارل جیسے پیاس پانی سے بجھتی ہے اس طریقے سے بالکل اللہ تعالی نے یہ بھی اپنے رولس بنائے جو یہ یہ حرکت کرے گا اس کے ساتھ یہ جی معاملات ہو جائیں گے اب آ جائیں جناب اگلا ریفرنس جو اس چیز کو کل کرے گا جو پبلک میں اکثر نے لیم ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ جناب شیطان نے یہ کروا دیا تو شیطان نے وہ کروا دیا شیطان نے یہ کروا دیا شیتان نے وہ کروا دیا اور شیطان کا انسان پہ کوئی زور ہے کوئی زور نہیں ہے بھائی آج تک ہمارے ابا میں کبھی یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی کوشکس مسجد کی طرف جا رہا اور شیطان سامنے آ جائے آج میں تنہوں مسیحی نہیں بڑن دے رہا کبھی وہ ایسے کبھی کسی نے سنا ہو کوئی ضعیف روایت کو ضعیف واقعہ اپنے ماں باپ کے جھوٹے قصے کہانی جو چلتے آ رہے ہیں ان میں ہی کوئی دکھا دیں کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالی اسے زور ہی نہیں دیا اور نہ یہ ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف نہ جائیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں نہیں چھٹی ہے جو شیطان ٹینکبل زور نہیں صرف دعوت دیتا ہے اور شیطان جتنی دعوت دے رہے ہیں نا اس سے زیادہ دعوت تو نیکوکار لوگ دے رہے کتنی رانوں میں دعوت ہو رہی ہے اور یہ دعوت بھی اس کی جسٹ بڑی کمزور تھی شیطان کو اللہ تعالیٰ کا اس کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر الا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا پہلی سف والے کو ایک لاکھ روپیہ فی نماز دوسری سف والے کو پچاس ہزار اور تیسری سف والے کو پچیس ہزار تو دنیا کے سارے شیطان مل کے نا دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار شخص کو بھی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے کیوں دنیا کا نفا نقد سے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان خود یہ ویل کر اپنی ویل کر ڈیسیجن لیتا ہے نا تو یہ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت ہے اور یہ میں نے جتنی باتیں کر رہا ہوں اسی اس کی سپورٹ ان آیات سے ہوتی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور 23 قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے بقال شیتان الما قدی المر اور شیطان کہے گا انسان سے جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے دوستیوں کا دوزخ کے لیے انہ وادم واد الحق دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسانوں وہ تو بڑا سچا وعدہ تھا وہ اس نے پورا بھی کر دیا وادت کم اور جو میں نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا یہ وعدہ کیا کیا تھا کسی گنگار آدمی سے آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے شیطان سامنے ملا ہو اور وعدہ کیا میں تمہیں بچالوں گا کیا مسا لے دین نہیں یہ وعدہ کیا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اللہ بڑا غفور رہی ہے یہ شیطان اس طرح کے جھوٹے وعدے دلواتا ہے اور یار اللہ تعالیٰ کو تیری وعدے چاہیے کوئی تو رشتے اس قسم کے جو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف یہ اس کے جھوٹے وعدے ہیں غورنہ کوئی بےقوف ہے نہیں شیتان صاحب نے آگے کہہ دے کہ جی میں, میں شیطان ہوں اور میں انشاءاللہ شاء کے عمل دن تجھے جی بچا لوں گا تو میرا خیال ہے کوئی بےوقف آدمی اس کی بات نہیں مانے گا آپ بات سکتے یہ کیا بات ہے وہ انسان کو جو امیدیں دلاتا ہے یا یو ہل انسان ماں غرا کایم میں انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا تو انسان اس طرح کے جھوٹے سہارے لے کر جو سورت البکرا میں تل کا امام یو یہ ان کی ویشول تھنکنگس ہیں جس نے بھی برا مال کیا ہم اسے ضرور پکڑیں گے اس حوالے سے مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے میرا گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ کی رحمت بہت بڑی آپ علیہ وسلم کی شفات اپنی جگہ لیکن اس کے بھی پروٹوکولز ہیں ایسا نہیں ہے کہ بندہ نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھے ایسا نہیں ورنہ تو ہم بے اکرام علیہ اور اس کتاب کے کیا وعدے جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمورداروں کے ساتھ یہ کرے گا نا فرمانوں کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت اور شفاعت کی ضرورت نیکوکار کو بھی ہے جو کوشش کرتا ہے لیکیاں کرتا ہے پھر بھی پرفیکشن کتاب نہیں کا سکتا اس ہماری کمزوری کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس پہ حیات بھی ڈسکس کروں گا تو میں تو اختراف کرتا ہوں اما کان علی علیکم بن سلطان اور دیکھ میرے لیے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ میں تجھ پر کوئی زور رکھتا کوئی میرا سلطان نہیں تھا تیرے پر لا ان دا تو سوائے اس کے کہ میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا اب دیکھیں شیطان خود ادھر کہہ دے گا کہ میں نے کوئی زور نہیں چلایا تیرے اوپر اور یہاں میں پتا ہے کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے فزیکلی تو کوئی زور نہیں ہے اس کا میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی فسٹ جب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی فلا تلوم دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو اپنی جانوں کو خود ملامت کرو تم نے خود یہ دولت کمائی ہے ماں انا اب دیکھو آج میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا وما انتم ان اور نہ تم میری کوئی فریاد سن سکتے ہو کیونکہ اس دن تو اللہ کی بادشاہ آتا ہے نا جی بلکل دنیا میں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی اس دن بادشاہ اللہ اتنی کفر بما اشرک قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں اس معاملے میں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کا شریک کون ٹھہراتا ہے وہ بڑا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے سیٹنزم والا جو شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ تو آٹے میں نمن بھی نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ کے مقابلے پر شریک شیطان کو ٹھہرانا یعنی اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنا اور اس کی مخالفت میں کوئی عمل اختیار کرنا یہ ہے شیطان کو شریک ٹھہرانا خلب اللہ تعالیٰ ان نب علم عذاب العلیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے بود خلدین جنات اور سائملٹینس کنٹراسٹ اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے وہ جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے باغات میں تجریم من تحتیہ الہار ان باغات میں جن کے نیچے نہنے بہتی ہوں گی خالدین فی ہاب عزم وہ اس میں رہے گی اپنے رب کے عزم سے اس کی اجازت سے تحیتہم فی سلام اور جنت میں ان کی گریٹنگز آداب کیا ہوں گے سلام سلام یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم کیا پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور یہ دعا قرآن میں تعلیم فرمائی کی ہے سورہ دور کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے کو ملتا ہے السلام علیکم یعنی پہلے اس پہ تم پر سلامتی ہو وہ کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو یعنی سلامتی کے ساتھ یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے شر نہ بنے ایک انسان دوسرے کے لیے شر نہ بنے سلامتی سلامتی سے بات شروع ہوتی ہے تو جنت میں بھی سلام سلام ہوگا ٹاپک نمبر سکس ہاں جی اب کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں انسان خود ہی حق اور باطل کو اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے خود اللہ تعالی نے کسی کو اس طرح کرتا ریفرنس نمبر ٹوینٹی فائیو صورت الا کی آیت نمبر نو تھا تیرہ فذكر ان نفات ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے بے شک نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے اگر نہ دیتا ہو تو نصیحت کا فائدہ کیا نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے اس میں بھی جبریہ کر رہا دیا جو کہتے ہیں نہیں نہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو کے رہنا ہے نہیں نصیحت کرنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ دیتا ہے لیکن کرکشا <يَخشا> آپ اس کو نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں کہ جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں کیونکہ وہ سویا ہوا ہے اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بم کر کے لیٹا ہوا ہے مکرا بنا ہوا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ جو مکرے ہیں نا ان کو تو نصیحت فائدہ نہیں دے گی لیکن جو بیچارے سوئے ہوئے غافل ہے آپ ان کو نصیحت کریں فائدہ دے گا سید رد کروں میں یقا جو ڈرے کیا ڈرے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے حدل المتقین یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو واقعی درج جائیں یہ مستقین مراد کی داڑھی پکڑی نمازی نہیں اگر اس کے لیے ہدایت ہے تو عام آدمی بے کدھر جائے گا ادل متقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں کہ ہماری شخصیت کسی کے بنانے سے بنی ہے ہم خود نہیں بنے ہمیں کسی نے بنایا ہماری مرضی کے بغیر وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہے جنبو حل اشقا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو چھوڑ دیں جو شقی ہے بدبخت جو حق قبول نہیں کرنا چاہتا اور وہ پچھلی دفعہ آ چکا کہ وہ بدبخت کون ہے سورت کی عید نمبر 123 میں نے بتائی تھی بلولا یشکا جو کوئی ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بد بخت ہوگا جو خود ہی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ بد بخت ہو جائے گا بدبخت سے یہ نہیں کہ نصیبوں میں لکھا گیا نا نا نا نا خود اپنے لیے بد بختی کمائے السلم نار الکبراہ ایسے کو تو ہم پیش کریں گے اس بڑی آگ پہ ثم لا یمو تو فیحا و پھر نہ وہاں پر اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا نہ زندوں میں نہ مردو اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش موت میرا فیصلہ تمام کر دیتی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آئے گی اور یہ کتنی تکلیف ہے کہ انسان میں تکلیف بھی ہو اور موت نہ آئے سم بلا یا منہ تو فی نہ وہاں پر زندہ ہوگا اور نہ وہ نہ زندوں میں نہ مڑ Oh. اس حوالے سے میری یہ گفتگو ہے مثلاً سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے خود ریفرنس نمبر چھبیس سورہ پاپ کی آیت نمبر پینتالیس آخری آیت سورہ پاک کی نخن عالم بی يقولون. اے بیما صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر آپ کو باتیں کرتے ہیں حق قبول نہیں کرتے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسبہیو کرتے ہیں ہمارے علم میں ہے ومان تعلیم بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جبر کرنے والا تو ان پر نہیں بنایا کہ آپ زبردستی میں ہدایت دیں گے فذکر بال قرآن میں وعید وحید آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرے جو واقعی بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو تو فائدہ ہوگا اور جو مکرہ ہے اس کے لیے ابو جہل کے لیے کوئی فائدہ نہیں ابو الحکم تھا زمانے جہلیت میں لیکن ابو ہوا اور کہاں بلال ابشی سید بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو آزاد کروایا حضرت عمر بھی ان کو سیدنا بلال کہتے تھے اللہ نمبر ستائیس ازمر آز آیت نمبر سات زبدستیات یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کراس ریفرس کے طور پر ڈسکس کی تھی ان تک اللہ ان عنکم لوگوں اگر اللہ کی نہ کرو گے اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب بے پرواہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو مرضی کرتے رہو خیر ہے نہیں بلا اور بالباد ہل لیکن یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انکار کو کبھی پسند نہیں کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ میرے فرم بردار بنو ان تشکر یرا کم اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو یہ اللہ پسند کرتا ہے نہ شکری پسند نہیں کرتا ولا اخرا اور کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی سما الا ربی کم برجی اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے پو ربی حکم بم تاملوم اور وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے بے شک اللہ تعالی تو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو سینتالیس کراس ریفرنس نمبر اٹھائیس با يفعل اللہ اے لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا کیا درد ہے اس میں ان شکر تم اگر تم شکر گزاری کی نویش اختیار کرو وہ آمن تم اور تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وہ کان اللہ شاہر علیما اور اللہ تعالیٰ تو قدر دان ہے سلا دینے والا ہے علم والا ہے اللہ باز اللہ کوئی فنیٹک نہیں کہ کسی کو عذاب دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر ماں پڑ اللہ کم ان شکر تم وہ تم اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اب یہ شکر گزاری کیا ہے ہر عز کا الگ شکر ہے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے حرام کام کی طرف ہاتھ نہ پڑے آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام کی طرف نہ بڑھے زبان کا شکر یہ ہے زبان سے حرام کام نہ ہو پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں سے حرام کام نہ ہو دل کا شکر یہ ہے کہ حرام کا خیال دل میں نہ آئے ہر ہر عز کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے اور اس کی فرم برداری میں لگایا جائے اس کے تاب فرمان بن جایا جائے, جائے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی ان دونوں آیات سے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک جملہ رپیٹ کیا تھا بار بار کہ دنیا میں جتنے کام ہیں جو مخلوقات اللہ تعالی نے اختیار والی بنائی ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں لیکن اس کی مرضی سے نہیں مرضی اس کی یہی ہے ولا یردال کفر میں مرضی نہیں میری کہ تم کفر کرو وہ ان تشکر یرباہ کم <لَكُن> اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں اجازت ہے کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو کبھی نہیں ہوگا کہ اذام کی آواز آئی اور آپ نماز کے لیے نہیں گئے تو آپ کے پاس ہاتھ شل ہو جائے کبھی ایسا ہوگا نہیں ہوگا کھلی چھٹی ہے. اور جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اسی ملتا آپ کو جنت دکھا دی جائے یہ بھی نہیں ہوگا وہ آخرت میں وہ غیب کے پردے میں تو دنیا میں ہر کام جو انسان اور جنات کرتے ہیں امال کی حد تک وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں وردنا تو جو جنا کرتا ہے وہ کہے گا جی جو میری تبدیل میں تھا میں نے وہ کر دیا ہاں اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اگر وہ یہ کرتا ہے وہ حالات جو بھی اس پہ آئیں گے وہ کرنا چاہے تو کر لیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اسی وقت عذاب پھینک دے نہیں ڈیل دے گا اسے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ یہ کرے نہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ میں غنی ضرور ہوں لیکن میں نیکیوں سے خوش ہوتا ہوں اور برائیوں سے ناراض تو یہ معاملہ بالکل سمجھ لینا چاہیے ورنہ تو اگر یہ زمین و آسمان کے احساسات ہوتے اللہ تعالیٰ شاط فرمائے سورہ مریم میں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں رحمانی ولدہ کے انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ پھٹ پڑتے لیکن نہیں پھٹتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف فزیکل لاز کو ایکٹو رکھا ہے مارل لاز میں آگی جی وہ سخت ترین آیت جو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ قرآن میں بڑی حیران کن آیت ہے سورت المؤمن کی آیت نمبر دس سے لے کر بارہ تک اتنی حیران کن ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالی نے بات کو سمجھایا ہے عقل دنگ ہے کفر مکت اللہ اکبر بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ نہ شکری کی روش اختیار کی کفر کیا قیامت والے دن انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالی زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے جتنا آج تم اپنی جان سے بیزار ہو رہے ہو اس داؤن ال المان فتح فرون جبکہ دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر اختیار کرتے تھے تم دنیا میں جو یہ کام کرتے تھے اللہ تعالی کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی جتنی آج تمہیں اپنی جان سے تکلیف ہو رہی ہے لاض دیکھیں کس لیول کی بات آپ اندازہ کریں یہ تو بغیر تمثیل کے میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کبھی بدلہ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان پتہ لگا بچو جی تو بغیر تمثیل کے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ دیکھو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نے پھر دوستی کی کیا کہیں گے آلو رب نا ابد تنس و اخیئی تنس نتئن اے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی فا ترفنا تو آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے قروج بن سبیر تو کیا اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے اللہ یعنی چار فیز نے گزاری اگر کوئی اور فیز ہے تو اب یہاں سے گزار دے اب ہم صحیح ہو جائیں گے دو دفعہ زندگی اور دو دفعہ موت کیا ہے جب اللہ تعالی نے انسان کو عالمی رواح میں پیدا کیا اس کے بعد انسان کو پہلی وہ موت دے دی ڈارمنٹ پوزیشن میں اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا یہ اس کی پہلی زندگی ہو گئی اس کے بعد یہ زندگی گزار کے اسے موت آئی اس کی دوسری موت ہوئی پہلی وہ موت تھی جو ڈارمنٹ پوزیشن میں تھا اور اس سے پیدا ہوا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ دوسری زندگی ہوگی آخرت کی تو انسان کہے گا کہ اے اللہ اتنی فیزز تو نے گزاری ہیں تو اب کوئی ایک اور فیز بھی ہونا اس میں وجہ سے یہاں سلانا پیپروں میں میں پاس ہو جاؤں چلو پچھلوں میں فیل ہوا تو اللہ تعالی گا نہیں یہ تو سلانہ ہو چکے بھائی سلانہ ایک ہے اور وجہ بھی بتا دی دوڑی اللہ یہ اس لیے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا وقتا اکیلے اللہ کی طرف فر تم تم کفر کرتے تھے وہیں یو شرک بھی اور جب اللہ کے ساتھ اور اَسیوں کو شامل کیا جاتا تھا پھر کہتے تھے ہاں یہ میں ایمان کو بولا بشرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائڈ آف اللہ وہی اکثر ہوتا ہے امبی توحید کی بات کہیں کہ بزرگا کا بھی ذکر کرو نا اور جہاں تک ہمارے ایک بھائی درس دے رہے تو اس کو وہاں پہ ایک بندے نے کہا جی تجھے اللہ کا بھی تو بزرگ کا بھی ذکر کرو بھلے آدم تعالیٰ جب کہ بزرگ یا امبیا یا اولیا یہ خود کس لیے آئے اللہ کی بات کرنے کے لیے یعنی اللہ کی بات سے چڑ جانا یہ ہے سب سے بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور جب اور ہنسیوں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لیا ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہیں وہ بھیجنے لگتے ہیں اور جب اور ہنستیوں کو شامل کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں فل حکم تو حکم تو اللہ ہی کا ہے العلی ال علیبیر جو کہ بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے یہ اللہ کا نام ہے سیدن علی کا نام ہے علی اونچا العلی علی نام دی علی ہوگا تو یہ خاص ہو جائے گا یہ اللہ کا نام علی ال سورت الفرقان آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک یہ بھی زبردست آیات ریفرنس نمبر تھرٹی وَيَوْمَ يَعُبُّ <الْوَالِم> اب یہ ہے کہ انسان خود قیامت والا دن مان لے گا کہ میں نے یہ جرم کیا یہ میں نے گمائی خود خریدی تھی اللہ <يَدَي> اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ کاٹے گا اپنے منہ سے پریشانی کے آلوم میں یقول یا لئی تنخ رسول سبیلا کہ دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا اللہ یا ہم کہتے ہیں آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ ہیں کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ لف اخیف فلان خلیدہ وہ کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا دوست نے مجھے مروا دیا وہ کیا دوست یہ دول مذہبی دوستی ہے جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے بزرگوں کے راستے پہ چلا رہے یہ آگے دیکھ بھی دیتے. لقدنی ذکر بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا جبکہ از ذکر یعنی قرآن یادہانی کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر تو میرے پاس از ذکر اللہ کی یاد وہ تو میرے پاس کتاب اللہ آ تھی اس کے آ کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا و کان شیطان السانی اور انسان کو شیتان تو انسان کو بے یارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے لیکن شیتان کی دن انسانوں میں جنتی بننا جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے قومی تخل قرآن محجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا بولے الحمد اللہ یہاں ہمیں بتایا شفا بھی کریں گے شکایت بھی لگے گی انہیں کی لگنی ہے تو قرآن کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا یہ پیٹ کے پیچھے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں مہجورا چھوڑ دیا تھا اس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کی اسی آیت کو پتی ہے ریفرنس نمبر اکتیس سورت الملک آیت نمبر سات بارہ ادا تفور۔ جب دوستیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی چنگھاڑ کو دور سے ہی سن لیں گے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی تکا دبئی من الغیر قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے دوزخ سائے ہے دوزخ اس نے تھوڑا سفر کیا ہے اللہ کے مجرموں کو ہزاروں سال دیکھا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو وہ کہے گی اللہ لا حل بم مزید جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اور ڈال مجرم زمین الغیر قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب سے کل لما القیہ فی فوج ان خزانہ جب کبھی کسی فوج کو کسی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا داروغہ پوچھے گا الم یا نذیر وہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا وہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو بولے تم ادھر پہنچ گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا قلو بلا قدانا ندیر و کہیں گے ہاں کیوں نہیں کوئی شک نہیں ہمارے پاس تو ڈر سنانے والا پیغمبر آیا تھا سب کر زبنا لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا مان کو نازل نہیں کی ان الطم اللہ فی بلال کبیر تو, تو نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں بعض اللہ پیغمبروں کا ہم نے انکار کر دیا کنہ نما اصحاب صائی پھر دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کے پیغمبر کی بات غور سے سنی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج دو زخمی نہ ہوتے تو یہ جبریہ کا پھر رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. نہیں اگر ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دو زخمی نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے انڈورس کر رہے ہیں فا ترفم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا تو سخت صحاب تو پھٹکار ہو ان دوستیوں پر ڈراس <بِلْغَيْب> بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں لہم مغفرت ہوں کبیر ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر یعنی سائملٹینیس کٹراس جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور دوست کی خود مانیں گے ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور ہم نے بات غور سے نہیں سنی اسی لیے ہم دو میں پہنچ گئے اس حوالے سے میری ایکسکلوسو ایک گفتگو ہے مسل نمبر اٹھتر سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات اب حیران ہوں گے ہمیں تو تین سوال بتائے گئے چار سوال ہیں قبر میں چوتھا ہی تو بڑا میں مولویوں کی موت چوتھا سوال لیکن بتاتے نہیں ہیں وہ اب آپ سن لیں میں یہاں پر بیان بھی کر دوں کہ یہ کیوں کہا جائے وہ کہیں گے دوست کی کہ ہم خود اس دو تک پہنچے ہیں اپنے امال کی وجہ سے ہم نے دنیا میں عقل استعمال نہیں کی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کبر میں چار سوال کیسے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار تین سو چوہتر نمبر حدیث ہے کتاب الجنائز چیکٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماتے ہیں منافق کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال من دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ماقم ترفی حقیق اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور ابود میں آتا ہے اللہ بھی بڑی صفی وہ مرد جسے اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تصویر وہاں دکھائی جاتی ہے یا آپ خود آ جاتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے مسلم امام احمد میں آتا ہے وہ پھر انسان پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بھی بڑی اس مرد کی جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا پیغمبر بنا کر تو مومن تو کہتا ہوا محمد الرسول اللہ وہ تو محمد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر اس سوالے سے میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و نادر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں, میں نے اس کو ایڈریس کیا بارہ صحیح بخاری ایک ہزار تین سو چوہتر جب یہ تین سوال ہو جاتے ہیں اور منافق ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے تو کچھ پتا نہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں اور پھر وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں یہ سن سنا کے سن ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے, سن پڑھ پڑھا کے سننی بنو ہم بھی سننی منہج ہیں الحمدللہ للہ ایز فار ایز منہج اس کنسرٹ ہم مسلم ہیں الحمدللہ تو سن نہ ہو جاؤ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں وہ سارے ہیں جی کرتے آئے وہ ایک نئی گال آ گئی ہے حالانکہ بزرگ بھی جائل سن آپ بھی جائیں نہ آپ قرآن پڑا نہ بزرگوں نے پڑھا اور کانفیڈینس لیول دیکھیں جو جتنا بڑا بے بکو ہے اتنی اس میں اعتماد ہے جی اتنی جیسے بہت بڑا لاما ہے جسے پوری زندگی کو دین سے سنیا اتنا بڑا جائل یہ تو دیکھے نا ایک بندہ اس کی فیلڈ ہی نہیں رہی کبھی وہ کہنا تو نہیں سنایا تو سننا سی کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے تو اب یہ وہ دیکھ لیں تو وہ کہے گا میں جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا سن سنا کے اب فرشتے چوتھا سوال اس سے کریں گے مولوی کی موت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کی موت فرشتے کہیں گے تو نے خود حق سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی مولوی تو کہتا ہے قرآن بھی زیک پڑو گمراہ ہو جاؤ گے اور کبر میں یہ ہر بندے سے کہا جائے گا تو نے خود کوشش کیوں نہیں کی حق حاصل کرنے کی جبریا کا بھی رد ہو گیا مولویوں کا بھی رد ہو گیا پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایک ہتوڑا مارا جائے گا اور ابو ادوت میں آگے حدیث چلتی ہے وہ توڑا اس کو پہلی جب مہمان نوازی اس کی اس کے سر میں ہتوڑا مارا جائے گا اور زمین پر مٹی کی طرح وہ برابر ہو جائے گا اور اس کی چیخوں پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنے گی سوائے جنوں اور انسانوں کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ایک ہزار تین سو چوہتر اس لیے کہ جنوں اور انسان کے لیے غیب کا پردہ ہے ان کو دکھا دیا جائے تو یقین کریں بندے سیدھے ہو جائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دیتا لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا اگر تمہیں سنوا دیا گیا تم اپنے مردے دفنا ہی چھوڑ دو گے وہ اتنے بڑے حضرت صاحب آپ دفنا کے آتے اور ابھی آپ دروازے پہ بھی قبر سانگ کے بعد دڑال کی وہاں آتی تو سارا پول کھل جاتا ایک تو پردہ بھی اللہ نے رکھ لیا اور دوسرا یہ ہے کہ ازمائش میں ڈال دیا ورنہ یہ دڑال دھڑال لونی تھی ساری بزرگی ہیں کھول جاتے ہیں جب بھی کسی بزرگ کا اناؤسمنٹ ہوتی لگا بزرگ ہے کیا نہیں یہ ہوتا یہ تو تھا منافق اور موومنٹ کے لیے کیا ہوگا وہ سنبید میں چار ہزار سات سو ترپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور مشکاط میں ایک سو اکتیس نمبر ہے اس سے سوال کیا جائے گا تیرا رب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ میں مبوض کیا گیا ان کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے وہ سب کچھ سوال دے دے گا ربی اللہ دین الاسلام اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ لیں کتنی مزے کی بات ہے کہ قبر میں نہ فرقہ پوچھا جانا ہے نہ امام پوچھا جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے ورنہ تو سوال ہونا چاہیے تھا تیرا فرقہ کون سا بریلوی دوبندی علدیشیا تیرے بزرگ کون نے امام ابو نیفا امام مالک امام شافی امام رب الرحیم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال تو یہی بات اب اس زمین پہ بھی چار فٹ اندر جانے سے پہلے یہ زمین کے اوپر ہی مان لیں کہ اللہ اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب فرشتے جب تینوں سوال کے جواب صحیح سنیں گے تو ظاہر ہے فرشتوں کے لیے بھی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے وہ کہیں گے چوتھا سوال کریں گے اور تجھے کس نے بتایا یہ سوالوں کے جواب یہ چوتھا سوال تجھے کس نے بتایا تو پتا کہ وہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی تو جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی وہی وہ تصدیق کرے اس لیے میں ہے نا مولوی کی موت ہے یہ چوتھا سوال قبر کا مولوی تو کتاب پڑھنے نہیں دیتا کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھو حالانکہ اس کو پوچھو تو نے کبھی یہ ڈائریکٹ تو نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے کبھی کتاب تجھے بھی توفیق نہیں کبھی ملی تو اب مجھے بتائیں یہ مولوی نے صرف سوال ہونے ہیں ہر بندے سے حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی وہی قبر میں سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور ہاتھ سے ہونا ہے تو پھر ہر بندے کو اللہ نے اتنی کیپیبلٹی تو دی ہے کہ وہ حق حقبات کو حاصل کر سکے اب یہ تو نہیں ہو گا آگے اچھا مجھے بتائیں وہ قبر میں اس کو تو یہ کہنا چاہیے جی اللہ میں تو ان پڑھ رہا مونو پکش دے یہ کہے گا نہیں اچھا جواب اس کا مطلب کون دے گا جس نے دنیا میں کتاب پڑھی ہوگی جس نے نہیں پڑھی ہوگی تو تھوڑا ہوگا یا پڑھی ہوگی اور پڑھنے ادھر رکا ہوگا اس کے لیے بھی تھوڑا ہوگا اور ادھر جس نے پڑھی ہوگی اس پہ عمل کیا ہوگا تصدیق کی ہوگی تو اس کو پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا لہذا آخ یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی کا کہنا کہ قرآن حدیث ریکٹ نہ پڑو گمرہ ہو جاؤ گے اس کو الٹ کر لیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے آج کا آخری ٹاپک ٹاپک نمبر سیون انشاءاللہ شاء آخری ٹاپک جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے اور وہ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ سوا ڈیڑھ گھنٹے میں کور ہوگا یہ اب آخری ٹاپک سیکنڈ لاسٹ آج کا آخری ٹاپک نمبر سیون اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے یعنی کوئی خود ہی گمرائی کمانا چاہتا ہے کوئی خود ہی جو ہے وہ ساکٹ میں دو لیے دینا چاہتا ہے تو اسے کرنٹ تو لگے گی یہ وہ آیات ہیں جن سے غلط ریزلٹ جبریہ نے نکالا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ آیات ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ ان آیات کو آؤٹ آف پروٹیکس وہ پڑھتے ہیں یہ بالکل اہل سنت کے منج کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے گمراہی نہ خرید لے ریفرنس نمبر بتیس سورت البکر چھبیس اور ستائیس جو بچپن سے ہمیں پڑھا کے مولوی قرآن سے دور کرتا ہے یہ جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت بھی عادت کر لیتے ہیں توبہ توبہ آپ کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب آپ کو گمراہ کر دے گی کر یہ اپنے گول ہی رکھو یہ کہ نہیں سفر اللہ اس کو تو اللہ کہناس بحینات من الحدا الفرقان ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے اور ہدایت کے بھی روشن اس میں نشانیاں ہیں روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور صحیح بخاری میں آیا محمد الفرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ بھی الفرقان جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجھیل میں کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل اس کے اوپر یہ خرقان ہے محن من ہے،, ہے یہ کتاب کیونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور یہ محفوظ ہے اب یہ آج آئے جس کا غلط یہ مفہوم بیان کرتے ہیں ان اللہ میں اسے کھول کر بیان کرتا ہوں ان اللہ مسلم بے شک اللہ تعالی کو تو کوئی شرم نہیں ہے مثال بیان کرنے میں چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی تر مثال ہو وہ یہ کافر اعتراض کرتے تھے صورت النکبوت نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشویش دی تو کہنے لگے کہ جی یہ اتنی بڑی کتاب ہے اس میں مکڑی کا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بارے میں آر نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کا ذکر کرے کیوں اللہ نے علمیت نہیں چھاڑنی بلکہ بات سمجھانی ہے یہ ہے مقصد ورثہ تو یہ کتاب دنیا کی مشکل ترین کتاب ہوتی اور قرآن کا کہہ رہا چار دفعہ کم از کم ویسن قرآن ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے آن. نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتاب بڑی آسان کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالی کو تو کوئی اس معاملے میں حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر شہر کی آمَنُوا أَنَّهُ الحق اور جو ماننے والے ہیں بات وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق یہ کتاب سچی ہے پرپزفل ہے مِن مُن کے رب کی طرف سے وَأَمَّ الَّذِينَ اور جو نہ ماننے والے ہیں اللَّهُ بِحَادَ <مَثَلًا> وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کیوں کرتا ہے اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے یہ کس کی نشانی ہے جو نہیں ماننا تو پھر اللہ نے فرمایا کثیر کثیر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت کو ہدایت دینا چاہتا ہے مراد کیا کہ جو نہ مانے وہ گمراہ ہو جائے ظاہر سبب تو مانا نا یعنی قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو مانے گا وہ ہدایت پہ جو نہیں مانے گا گمراہ ہوگا تو ذریعہ تو ظاہر ہوئے بنے آپ کو یہ کہے گا کہ نبی نے گمراہ کر دیا لوگوں کو نہیں یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب نازل کی ہاں اس لیے کی کہ تم نہ مانو گمراہ ہو جاؤ اور جو مانے وہ ہدایت میں آ جائے یہ ہے اس کا مانا نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے یہ ٹورٹ کے طور پہ تانے کے طور پر بات ہے اور ساتھ ہی آیا دل بھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خود ہی فاسق ہو جو بات نہ ماننے والا ہو تو وہ کون ہوں گے لوگ جو قرآن ودیس پڑھنے نہیں دیں گے یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھے جی وہ سورج جمعہ میں آیا کہ وہ ان لوگوں کی مثال جو بڑے بڑے جو علم والے بنتے ہیں علم کی باتیں کرتے ہیں تو جیسے گدے پر کتابیں لاد دی جائے اور بھئی وہ تو علماء یہود کی مثال دی گئی کہ گدے کے اوپر کتابیں لاد دی تو گدا کتاب پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے علماء یہود کی مثال دی کہ کتابیں ان کے پاس تھیں انہوں نے پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کیا جنہوں نے عمل کیا عبداللہ بن سلام وہ تو صحیح آبی ان کو تو نہیں اللہ نے گدا کہا گدا ان کو کہا جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے تو یہ آج کی اکثر علماء کا یہی حال ہے ان کے شوقیز میں بخاری پڑی ہوئی ہے مسلم پڑی ہے وہ اس سے استوادہ نہیں کرتے کہ اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور جو بے چارہ شوقی نکال کے پڑھتا ہے وہ کہتے دیکھا کتاب پڑھ کے گمراہ ہو گیا اللہ نے کہا جو کتابوں میں کچھ دین نہیں ہے وہ گدے کی مثال اور گدے تو یہ ہیں لوگ جنہوں نے کتابیں لادی ہوئی اپنے اوپر پڑھتے نہیں ہیں سمجھے آپ یہ ان کی مثال ہے اور رسما یہود کی مثال ہے اور بخاری مسلم کی متفقیز ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی قدم برقدم با بالش با بر بالش ہتہ کے ان میں سے کوئی گوکھ کے سوراخ میں داخل ہوا تو یہ لوگ بھی داخل ہوں گے صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگ سے مراد کا یہودوں نے سارا فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے وہی علماء یہود کی خرابی یہاں بھی ہمارے علماء میں بھی آئی کہ جو کتاب پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں گدے کی مثال ہے اور گدھے کی مثال تو وہ ہے کہ گدے کے اوپر لادی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے جو پڑھتا ہے وہ گدے کی مثال تو نہیں یہ اصل میں یہ شوکیس انہوں نے سجائے ہوئے جو ہیں جو پڑھتے نہیں ہے نہ پڑھنے دیتے ہیں یہ گدے کی مثال ہے اور یہ ہوتے ہیں گمراہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے ورنہ کسی جی غیر مسلم کو یہ بات بتائی گا گاڑی کو ہی رکھو اگر یہ گمراہ کر دیے تو میں اسی طرح ٹھیک ہوں یہ تو کتاب سراپایت ہے تو اب بتایا گیا وما اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر وہ جو خود فاسق و فاجر ہے جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ جائے گا یہ کتاب پڑھ کے اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے مکرا بند کے بھوسی تو نہیں تھی نہیں اٹھنے کی تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے اٹھنا چاہتا ہی نہیں ہے اللہدین اور ان کی نشانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور پھر توڑ دیا کون سا عہد جو ہماری روح سے لیا آیت نمبر ایسو بہتر بربکم بلا ہماری روحوں نے کہا تھا ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے جو انہوں نے توڑ دی مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن اور وہ قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے وہ قطع رحمی کرتے ہیں سیلا رحمی کی بجائے فِي الْعَرْضَ اور زمین میں فساد مجاتے ہیں اولا خا س یہی ہیں خسارہ پانے والے یہ بتا دیا کہ کون لوگ گمراہ ہوں گے اور یہ دیکھ لیں گے اکثر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی حقوق العباد میں کمزور ہوتے ہیں قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی نمازیں پڑھ رہے بھائی بارہ اس پوری جداد پہ قبضہ کر لیا نمازیں ساری فارغ ہیں ان کی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں یہ صحیح مسلم میں عزیز ہے ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مال و دولت نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا نماز روزہ حج زکار بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تو کسی کو مارا تو کسی کا خون بہایا یہ سارے حقوق العباد مس کیے اس نے تو وہ جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی وہ قیامت والدین اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ آج ہمیں بدلہ دے تو اس کی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جنہوں نے حق لینا ہے ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے اور پھر اونہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے میری امت کا صحیح مسلم ہے. تو یہ حقوق کو توڑنے والے لوگ یہی اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں آیت نمبر 179 اور بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے ہیں یعنی اکثر نے دوزخ میں ہی جانا ہے یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے خود نہیں لاہم قلوبن لا یتفہون بها اللہ نے ان کو دل تو دیے تھے سوچنے کے صلاحیت تو دی تھی عقل تو دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں ولہم اعیون ان کو اللہ نے आंखیں تو دی تھی لا یبصرون بها لیکن انہوں نے आंखें खोलकर देखी نہیں ہے. حق تو قبول ہی نہیں کیا ولہم آذان ان کو ہم نے جو ہے وہ کان تو دیے تھے لا اسماحول اپنے کانوں کو استعمال ہی نہیں کیا حق بات سننے کے لیے جو پہلے ہم سن چکے اسحاب کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی تو آج دو زخمی نہ ہوتے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہ خود نہیں اکل یہ تو ہے چوپائے یہ ہے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی آنکھ بھی کان بھی لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا بل ہم ابل بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اولافلون اور یہی ہیں اصل میں غفلت والے یہ اکثر جو دیندار لوگ ہیں ان کو یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ کہتے ہیں جو ڈونیں انہوں نے پتہ ہی نہیں دنیا دار غافل نے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اصل میں تو غافل یہ ہے جو اپنی آغرت سے غافل ہوئے ہیں یہ سورت الراب کی آیت نمبر 179 تھی ریفرنس نمبر 34 اگلا سورت النام آیت نمبر ایک اور ایک یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کو بھی ان بات سمجھ آتی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا یہ اس کا جواب ہے خطرناک ترین اس حوالے سے ونوکل اب ادا اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں کن کو کمالم یو منو بھی اب برا جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی دفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے انعد کیا اب اللہ کی ڈیوائن محرلہ کی اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے چلال لا کہ ان کو حق واضح بھی ان کی مثال ان یہود تھے یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے کہا کرتے تھے پیغمبر آبر زمان کا وقت آ چکا ہے ان کی یہ یہ نشانی ہے جب آ تو سب سے پہلے وہ ممکن بنے اور ایمان بھی لائے تو منافقانہ سوائے جام دیکھ لوگوں کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اس سے کم تھے حالانکہ پہلے اپنی پبلک کو بتایا کرتے تھے اور وہی ہدایت انڈائریکٹلی اوسط خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے الٹ دیں گے وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی جس کو کہتے ہیں کہ نا گیر الٹا لگ جائے گا ان کا جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا اب پہلی دفعہ جس نے بہاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا پھر وہ بابوں کے پیچھے لگ گیا تو ظاہر اس کو تو ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو جان بوجھ کے اس نے حق سے اناج کیا وہ نظر اور ہم ایسے لوگوں کو گمراہی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں جام مرضی بھٹکتے پھرے ہم ان کے کوئی پشپنا نہیں رہتے اور حال یہ ہو جاتا ہے ولو اننا نزلنا الیہم آٹھواں پارا شروع یہیں سے ہوتا ہے اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وہ کل اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ ہک ہے قبول کر لو ہم تو مر کے جا چکے ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے قبول کر لو حق اس کے بعد کو بچ سکتا ہے حق قبول کرے گا لیکن سنے نا نہیں کریں گے قبول مردے بھی ان سے کلام کریں وہ حشرنا علیہ کل شہم اور تمام مردے جمع کر دیے جائیں تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے ان کے سامنے لے آئی جائیں گے ماں کانور پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ مہر لگ گئی اب یہ مہر جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے اِلَّا اَن اللہ آئی شاء اللہ ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ مہر جو ہے اس کو صاف کر کے تو اللہ تعالیٰ کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں یہ علادہ بات ہے ولیکن اکثر ہم یہ لیکن اکثر لوگ میرے جائل ہی ہے اپنی اصل استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی بات کے سوتے ہوئے کو تو, تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو مکرہ بند کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو آپ نہیں جگا سکتے ہیں. تو اب یہ پتا چلا اتنے بڑے بڑے, بڑے وہ اصل میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پھر ان کو کہاں سے پی ایچ ڈی سمجھ آئے؟ گمرائی تو انہوں نے خود کمائی ہے ریفنس نمبر آیت نمبر اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا ان کی حالت نہیں بدلتا ان جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے اللہ قوم کسی قوم پر خدتا یو ما ماں بھی جہاں تک کہ وہ خود اپنے امال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت نعمت چھین لے ان کی حالت کو بدل دے وہ انہ سبھی اور علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے اس سے بھی پتہ چلا اس میں بھی جبریا کا رد ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود نہ شکری کر کے اپنی نعمت نہ کروا لیں اور اسی کا سائبل ٹینیز کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے وہ بھی بات درست ہے ویسے یہ ہے طویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے امال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے اور اس کی الٹ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا سورت الانفال کی آیت نمبر یہ 53 تھی سورت الانفال کی آیت نمبر اگلی ہے 24 اور 25 ریفرنس نمبر چھتیس آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت آ منو یہ بڑی سخت ہے اے ایمان والو اس تجیبول اللہ وال رسول قبول کر لیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آئے مائے نہ کرو اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے ان کو نہیں پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ محبت کا تقاضا ہے یہ نہیں ہے یہ کام نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کسی بزرگ کا ذکر نہیں آیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کتاب اللہ آج اللہ اور اس کا رسول ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت کی فارم میں جو سعی السل حدیث سے ڈرائیوڈ ہو ایمان والو فوراً لبائی کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اذا دعاکم جب تمہیں پکارا جائے لبا یحییکم اور وہ تو اس لیے کتاب و سنت آج کے اعتبار سے تمہیں اس لیے اللہ اور اس کا رسول پکار رہے ہیں تاکہ تمہیں زندگی دے دیں اصل زندگی تو آفرت کی زندگی ہے وہ تو تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور جان لو اند اللہ یحول بین المر و پل کہ اللہ تعالیٰ خود ہائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان کہ اسے بات سمجھنا ہے یہ ہے وہ سم من بک من امجن پہ جہون یہ ڈونگے ہیں پہرے ہیں اندے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی در جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آپ دل ارادہ کرے بھی تب بھی حق قبول نہ کر سکے اللہ یہ قرآن بات کی سخت ترین بھائی وہ ہے در ڈر جانے والا اور یہ قدریہ کا بھی رد ہو گیا اور جبریہ کا بھی رد ہو گیا کہ انسان اپنے برے امال کی وجہ سے اللہ تعالی کا فتوا اپنے اوپر لگوا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مانتا ڈر جاؤ اللہ رسول کی بات نہیں مانو گے پھر ہم بات سمجھ نہیں آنے دیں گے یہ ہے وہ بات اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب اللہ ان کی اور ان کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے تو پھر کون دنیا کا مولوی ان کو ہدایت دے سکتا ہے میں یہ جو میں نے خطبہ پڑھتا ہوں جسے جس اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا جبری کا کانسیپٹ غلط ہے انسان خود گمراہی کماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتا تو اس کے اوپر یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے وہ اللہ ہوئی تو اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس جمع ہونا ہے ڈر جاؤ خالصا اس فتنے اور ازمائش سے ڈر جاؤ کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی کوئی ازمائش یا عذاب آ گیا تو خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا و لم من یعنی <خَوصًا> سب پر آئے گا یعنی اگر نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے جو جامعہ میں حدیث ہے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے پھر سب پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں تو یہ ہوگا آفرت کا معاملہ الگ یعنی دنیا میں اللہ نہیں کرے گا کہ نیکوں کو بچا لے نہیں جو اگر وہ نیکی خود ہی کرتے ہیں لوگوں کو نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ سب پر ہی عذاب بھیجے گا اسی آج کے کانٹیکٹ میں میری گفتگو بھی ہے مسلہ نمبر 24 کے نام سے امر بل معروف منکرکی جو ہے اس حوالے سے گفتگو تو یاد ڈر جاؤ اس فطرے سے کہ جب اللہ کی طرف سے آیا تو وہ خاص لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر آئے گا وہ علم اللہ شدید الحقاب اور یہ بھی جان لو کہ بے اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے تو صرف الو بنا بادہ تنا و حب الناد الک رحمت امن کا انت الوخاب ہے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے تو ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور بے اپنی تو رحمت عطا فرمانے والا ہے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما یہ سورہ عال عمران میں دعا بھی سکھائی گئی ہے اس حوالے سے اب آخری آیت آج کی سینتیس نمبر ریفرنس سورت الراف آیت نمبر 146 یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے اس کے امال کے سبب تو اس کا غیر الٹا لگ جاتا ہے پھر اس سے حق کی بات جو ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور جو برائی کی بات ہے وہ اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے یعنی گیئر الٹا لگ جائے تو آپ جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو گاڑی آگے جائے گی جتنے زور سے پاؤں رکھیں گے اتنی پیچھے جائے گی تو گیر الٹا لگ جائے یہ ہے وہ سخت ترین آیت سورت الآف آیت نمبر 146 فورٹی عن آیات آیات یہ لدینا یہ الارض افل اور بی غیر الحق ہم پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے و سنت کی روشنی میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نمبر کے مطابق، دو سو پینسٹھ نمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنے اور اچھی جوتیاں استعمال کریں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرواتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انداز کرو اور لوگوں کو حقیق سمجھو یعنی حق پتہ چل گیا اس, اس کو تم نہ قبول کرو یہ ہے تکبر اکڑ ہے نا جی ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے صحیح مسلم میں لکھا ہے اور یعنی میرے بزرگ یہ کرتے ہیں ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں تو یہ تکبر ہے نا اکڑ ہے نا ورنہ تو بول کے سبھی انہوں ماتالہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق سے عناد کرو اور دوسروں کو حقیق سمجھو اچھا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کریں ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بات ہے ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو حق تکبر کرتے ہیں یعنی خود حق قبول نہیں کرتے وہ کل آیا تلو بہا اگر یہ ہر طرح کا موتزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں کیونکہ اللہ ہی نے جب گمرا کر دیا باللہ تعالیٰ لیکن جان بوجھ کر گمرہ نہیں کیا جبریہ والا نظریہ نہیں اپنے حمال کے سبب وہ سبیلا رشد لا یت تقو سبیلا اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے وہ کہتے ہیں, نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک الٹا لگا ہوا ہے جب وہ ہدایت رشت کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے, اس پہ نہیں جانا وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تبارو تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا تھا آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز یا وہ کالی نظر آئے گی ایسی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے وکیل یع سبیل الغ اور جب کبھی کوئی بہاوت کا راستہ دیکھتے ہیں یا سبیلا تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں یعنی جو پٹھا راستہ سیدھا نظر آتا ہے سیدھا پٹھا نظر آتا ہے لا حول ولا اللہ بلّا ذالی کا بھی نا یہ اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ قان سلیم اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے انہوں نے کہا جناب جہاں بٹھا اگلا کسی نے ڈٹا ول آب تعالیٰ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے حرام خور ہے بئیمان ہے بے نوازی ہیں کچھ بھی ہے اللہ بندے کا پتل کو نہیں پڑھنا سر اس نے قبول کر لے مشہور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نبانی بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لیں والے باللہ تعالی یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چھ ہزار سات سو پچاس یہ کتاب القدر تقدیر والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اتنا ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم چھ ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے بھلے آبد یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے دے یا گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے یعنی وہ کس وجہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا یہ جبری والا نظریہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتا ہے نہیں ڈرتے رہو اس معاملے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو دو انگلیوں میں ہے چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مصرف القلوب اللہ عمرف القلوب اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے شرریف قلوبنا بنا اللہ تو تو ہمارے دلوں کو اپنی اتات میں پھیر دے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اتات کی طرف پھیر دے یہ دعا یہ دعا بھی یاد رکھیں یا قرآن نے پا کہ وہ دعا تو زبردست ہے ربنا بنا لا تُلو بنا باد اب ہدی تنا وہ حب کا رحمہ امن کا انتل و حاب اللہ مصرف القلوب قلو بنا قلو اے دلوں کے پھیرنے والے